الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وآصحابه علی الصدق والصفاء ام با دہم ریلاہی تھو نجی میسمی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذل نبی نا منوسلو علیہ وسلم سلاۃ وسلام علیکم ایا سید حبیب اللہ سلات و السلام علیکم خیا سیدمت اللہ علب آل کا کا یا, سیدی یا محمد الرسول ہم دشن دودھ بہت من لیا لوح تحیت و ثنا تباد قادر مطلق جل جلاله امن و له عزم و رحم و دی اندر ذو فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجد القدیر سونا بندہنا چیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ معلوم فرماو صدقہ مدینے دتاری دار محبوب خدا اشرف انبیاء بات آئی ماہ مبارک شابان شریف دا جس دا آغاز ہو چکے دوستو مہینے نصوصی مناسبت امام سراج الاما جس امام دی تقلیب کرنے یعنی امام اعظم ابو رحمت اللہ تعالی آپ ہے آپ کا ذکر خیر عوام دے سامنے کم آیا ہیں شان آپ بھی بہت اچھی یہ بندہ کیا سی وہ انشاءاللہ شاء اللہ بیان میں بیاں کراگا جنابری سماعت فرماؤ سکہ سکہ سکہ مضبوط اور معتبر انشاءاللہ اللہ اللہ اس امام پاک کی عظمت اور شان تھے سامنے واضح اور اجاگر کتا جائے گا دوستو عنوان موضوع کیا بنے گا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنی شخصیت اپنی علم اور کردار دے آئی کیا بنے گا یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر ہو رحمت ہو موضوع کئی گا اللہ تعالی مینو اشتخامت بیان دی توفیق نصیب فرماوے پہلا مقصد کیا ہے کہ جس وقت رب کے پیار یا بندے کا ذکر ہوالی طرف اور رحمت کا نظول دے اندر انقلاب ستیاں تے مردہ قوما ادو اٹھ دیا نے جس وقت انہوں نو انہوں دے اسلاف وڈیریا دا کردار سنایا جائے بندہ مر گیا ایک قوم مر گئی بندہ مرد ہے جس وقت انہوں نے جسم چان نکل جائے قوم نے جس وقت دے روحان دے ایمان دی حرارت خیرت گرمی اور اونا دی کردار دی اسلاف دی خوشبو نکل جاوے سمجھ رہو یا نہیں سکتے دوستو قوم جدو جی مر جائے نا قوم مر جائے ادو تہ ہزارہ بیبیاں ویل کر مگر جدو جی قوما مردیاں نہ مر مردیا قوم, مر قوم, مر قوم مر گئی ترتے پھر جیما نے سوچ رکھی ہوں جنہوں فکر آخیا جان وہ لوگ روڈے بھی ہے نی کر دیا بن کے میری بات رہا جی نہیں ہر ایک قوم کے اپنے اپنے وڈیر دے جیچے وہ ٹرد ہر ایک قوم کے ہیں جنہوں کے پیچھے انہوں نے ٹورنا ہوں یودیاں دے دے وڈیری ہیں عیسائی دیا وڈیری ہیں سکھان دیا وڈیرے ہیں اصا مسلمان بھی وڈیر ہیں سارے بھی بزرگ ہیں سڈے بھی اکابر ہیں جنہوں نے مگر افسوس اس گل کا ہے ایسا اصل زندگی چتی ماری ہے نا اپنی زندگی جاتی ماری سڈی یہ جی زندگی ہے نا اے بالکل اپنے اصلاف بزرگاں کٹیج چکی یاد رکھو دنیا ترائے شہ دن دنیا کی کنیا شہ دنان ترائے ہیں ایک ہے معاشرت رہن سہن زندگی گزارن کے طور طریقے دوسری شہ ہے معیشت کاروبار تیسری شہ ہے سیاست حکومت کرنا اترائے شہیا رل کے بن دیا نا دنیا میری بات نو سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا یہ ترائے شہیاں مل کے کیا بندیا نے دنیا بنتی افسوس اس گل کا ہے کنیا شیاں ایک بار میں دوبارہ لاؤں پہلی شیاں کیا ہے معاشرت اگر میرے دہرا لوگ کم کی گلند جیسی ایک معاشرت معاشرت کا مطلب کیا ہوتا ہے زندگی گزارن دے رہن سہن طریقے میاں بیوی بی تعلقات ماں پیو دے ادھر ویک اولادات جاتا ہے اے ہے دنیا دوسری شاید وہ ہے معیشت کاروبار کاروبار جس طرح زندگی گزارن رہن رحم سہن کے طریقے اسلام نے دسے نہ اسی طرح معیشت کاروبار وہی واسطے اسلام نے اصول بنا بنا بنائے نے میری گل چ رکھ لو موٹی جی گل اسلام کاروبار تو ضروری ہے کاروبار ہاں اتنا ضرور ہے کہ جہاں اسلام ذہن بناتا ہے ذہن ہے ایک, اے نفع, نخصان, خیدہ. اے خیدہ. نفع. اور ایک ہے نفع نقصان فائدہ نفا اور حلال حرام یاد رکھو جا کا نفا نقصان ویخلا ہے حلال حرام نہیں ویری اسلامی معیشت ہے سونے یاد رکھ لے محفوظ کر لو کہ حلال حرام ہے نفع نقصان جہاں کافر ہے وہ نفع نقصان ویختا ہے نقصان ہے کام کے نیڑے نہیں جائے گا اگر نفع ہے پاوے رب راضی ہوارا ہوسول پاک راضی ہوارا اگلی گل نہیںفا کراض نہیں ہوگا اگر رب ناراض ہوپیا بھی پیرا بچے ٹھڈا مار کے پڑا کر دے گا پر اپنے ربض مول نہیں لے سکتا کبھی گوارا نہیں کر دوسری شہ تیسری شہ کیا ہے حکومت ہے سیاست ہے تینے تینے تین رل جانتے دنیا آخری نے سونے ہر طرح ہر طرح اپنے جی خوشبو نہیں نہ کاروبار رہ حکومت سیاست نہ زندگی نہ موت نہ دنیا نہ دین ہر چاہ بیٹھے جنو ع علامہ اقبال نے اپنے لفظ فرمایا متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ کی لفظ ہوتے متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی ادا کا ساکی علامہ اقبال رو کے آخر ہے اور رب دیا بندہ تیرے اندروں سوچ اپنی بربادی دا احساس ختم ہو گیا تین شعور نہیں رہ گیا اللہ محکمہ لو کے وائنا خامی متا ہے کار مجھا رہا وا کار جاتا رہا کار کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اقبال او امسلمان پتہ نہیں تیرے نال کیا بنیا تیرے اندروں احساس کے اجڑ ہیں برباد ہو گئے ہیں جو سنو نبی دیکھ گیا صحابہ کرام نے جانا دیکھ خون بہا کے جو تیرے میرے تک اپڑایا سی تیرے میرے کو ر گیا ہر لٹا بیٹھے ہیں لے دین و دنیا لٹ گئی اللہ حوالوں کی نہ دنیا رہیے اللہ والیا دی نہ دین رہا اللہ والیا دا یہ کس کا پھر ادا کا گمزائے خورے ہے ساکی فرماندہ کافر پتر کیڑی ادا کی پتر کیڑی آدھا کی پتہ نہیں کیا بنیا ہے نہ اللہ رہی ہے نہ جی نہ مرنا ریا وی گل ہے احساس ہی نہیں رہ گیا کہ اصا کچھ دے بیٹھے ہاں چمن کے تخت پہ جس شاہ کا تجمل تھا ہو سکتا ہے لفظ سمجھنا مگر تھوڑی جی توجہ کرو گے شاعر درد ضرور سمجھ آئے گا بڑا بڑے درد نا آخر ہے چمن کے تخت چمن چم باغ نو چمن کے تخت جس دم شاہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھیں ایک شو تھا گل تھا ایک شور تھا گل تھا کھلی نرگس کی ساڑیاں کھلیاں کھلی جب آنکھ نرگس کی نتھا جزخار ن تھا جزخار چمن میں ن تھا جزخار کچھ بھی دے اور کچھ نہیں کنڈیا گیا है है है. بندے کنڈے بن گئے سونے سونیاں او بلا جنہ دی آواز راہت سی دلان دا سکون سرمایا نتھا جار کچھ باقی ماں رو رو باغ ماں کھتے باغ دے مالی باغ دے بوٹے سواروں پانی لان باغبان اے لفظ ضرور سمجھ آن گے پتا باغ بارو رو ہے علامہ اقبال آخر میں شیرا کے اندر کی کرنا وا بتا باغ بارو رو بتاتا باغ بارو رو بابا چشتی فقیر کی تقریرا کرد علامہ اقبال آخر میں دسنا وا بتا باغ بارو رو جہاں باغیچہ یہاں گل باغی تھا جہاں باغیچہ گل گل گل فرما آخری ہر نہ کردار کو محمد گزارت محمد پاک والے گئے نہ معیشت نہ معاشرت نہ آخرت نہ حکومت سیاست ہر شاید ہر شائی ہر شاہی جو سام اسلام نے دے کے کافر تاور بیٹھے ہاں اے درویخ اے درویخ قومہ دیا انقلاب پیدا ہوتا ہے اندر احساس بربادی دا خیال کچھ کرنا ہے بڑے پیچھا نکل گئے بڑے ہولے ہو گئے بڑے نیوے ہو گئے ہاں ایسا یہ نہیں سی جو بن گئے احساس ادو پیدا ہوتا ہے جدو اسلاف دا کردار سنایا جائے اندگیاں زندگیاں, اے او زندگیاں او اے درویخ آپس سے تعلقات بیان کیتے تے پھر اندر انقلاب بھی پیدا ہوتا ہے امتاں دے اندر زندگیاں بھی پیدا نفسوس افسوس, افسوس اوے گزار دیا سوچا ہی نیچ بن کے نے بیلا سی تیرے میرے میرے فرشتیاں فرشتیال آلہ انسان سن فرشتے بھی ہزار سی کابر کا ویخ ویک بھی ہزار جانا سی مولا اسا ای گل کر بیٹھے سا کہ اے انسان دے دن کرے گا اسا ایمی گال کر جس جی جی جی طرح جی امام اعظم ابو حنیفہ جن دا کرنا ہے جنہوں کا میں تذکرہ کرنا ہاں دے بندے جی ہمشی دے سی اندر نہیں ہو سکتے ہول ہول تیرا میرا کہ جانور بھی شرما جسمان جی آد انسان جی آد ڈر چے آ جانور ہی چنے آ میں چاہنا اسرب کا طریقہ اسراب دیا زندگی ہاں, ہاں کردار سنایا جائے تاکہ سنو پتا لگے اڈے وڈیر کی سانو بھی انسان واگ زندگی گزار اللہ جائے سانو بھی شان مل جائے جیڑی اجوبی رحمت لالے ملی جی حضرت گستابی ورگی جی سجنا ادھر ادھر جانور زندگیاں میری گل سمجھا جائے جانور زندگیاں جویں جانور ہے جانور ہے, جانور ہے زندگی گزارتا ہے پر ان سوچ خیال اگلا جہان نہیں ہوتا وہ اس سوچ کے زندگی نے گزارتا کہ خیر مر کے اگلے جہان ان تصورات ان خیالات یہ گل نہیں ہوتی ان دی زندگی یا پیٹ بھرنا ہے یا کڑھ بھرنا ہے یا اپنی شہادت پوری کرنی ان دماغ دو ہی سوچنا ہے یا ہڈی بوٹی سوچ دادی سوچ داتھ بن کے آنا ہاتھ بن کے آنا سجنا اپنی سوچا اپنے خیالات کا اندازہ لگائیے ہال سے بھڑا بن گیا ہال سے بڑا پتلا ہو گیا ہے تو میں سوائے دو دیو تیسری شا نہیں سوچ سوچتے جوانے اٹھنا ہے دو خیال لے چنگا چوسا چسکے آپ پیٹ چانو خواہش پوری کرنا زندگی بسر پی سڈا پیر بہ بولے سناواں ذرا زخل بولو نا سہانا فرمایا جون دیں جاننا یار سال God. <laughs> <laughs> But the uh, ماندر کلندری کمال کمال تیرے میرے تیرے میرے بزرگ دمکیلیاں گٹیا کوٹیاں نیٹ تن رنگ دیا، دیاں کڑیاں اپنا تین بھی لٹا بیٹھے ہاں، اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے ہوں اپنے کردار دا اپنے عمل دا رشتہ بھی اپنے اصلاب تو کٹ بٹھے ہاں توڑ بٹھے ہاں اللہ ماہ او و مسلمانہ دی زندگی دا خلاصہ بیان کردائیں فرماندہ ہے یہ غازی یہ تیرے پر اثرار بندے یہ غازی یہ تیرے پر اثرار بندے جنہیں تُو نے بخش آہدوں کے خدائی جو دو نیم جن کی ٹھوکر سے سہرا دریا سمٹ کر پہاڑ جن کی ہے بائی شہادت ہے مقصود و مطلوب مومل نہ غنیمت نہ کشور کشائی کی کلیوں میں کبھی افریق کے تپتے ہوئے میں سل نہ سکتے تھے جنگ میں جو اڑ جاتے تھے یہ نہیں سی کسی کی خاطر غلامہ کا کردار کلندر کھے دکھنا بیان کرتا ہے, ہے دل نہ سکتے تھے جنگ میں جو اگر اڑ جاتے تھے شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے تو لڑ جاتے تھے نقش کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے تیرے خنجر بھی یہی پیغام سنایا ہم نے پرجلوں حالات نے پاسا پر بدلیا ہے قوم نے انگریز روپیشوا رہبر بنا کے اپنے اپنے اسلام دے کردار دا خون کیتا ہے اللہ میں اکبال مروں کے آخدائے فرمادائے تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے سب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے ہے تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے سب کی آہیں بگئی صبح کے نالے بھی گئے وہ حوصلے نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا شہر اجرا کے تو رون کے میں نہ رہا جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی جن کے ہنگاموں سے تھے ہنگاموں سے تھے آباد, آباد رانے کبھی شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئی اڑتی <تصفح> پھرتی <تصفح> تھی ہزاروں بلبلے گلزار میں دل میں کیا آئی کہ پا بندے نشے بن ہو گئی اور سونے کوئی ازرگان کے ویل نا کوئی درد رکھے کوئی درد رکھے کوئی سول رکھے کو سجنا اقبال آخت ہے ہاں یہ سچ ہے چشم پر آ دے کوہن رہتا ہوں اگلے بسر چل سمجھ آ جانی ہاں یہ سچ ہے چشموں پر آدے کوہن رہتا ہوں میں آج بھی محفل سے پرانی داستا کہتا رجنان ہے وجہ ہے بہلنا سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا اگر تاریخ دے صفحات الٹنا پلٹنا شروع کر د بندے آ جو سن جو ہر بندہ جن ضمیر ہے وہ شرم سے سمندر چوب جا اصانے کے کیڑے پر بھی نہیں رہ گئے خیر سونے سلاف اونا دیا اونا دے طور طریقے انتخاب کیتا ہے اج میں تو امام آزم ابو حنیفہ دی تے گلادار چند چندک جملے سن, سن امام اعظم ابو حنیفہ آپ آب دا تذکرہ پہلے قرآن حدیث نہ سنا آپ دا کردار تم سامنے پیش کرا گا ہاں واسطے بھی روخ می پی دے دے چلنا اسا دے پچھے چلنا جان نے ہمیشہ تک واسطے زندہ رکھ چھوڑا ذرا تھوڑا جا سنجیدہ ہو کے میری گل سمجھنا پنا ہے توجہ ہے یعنی جس روخ میں پہلے گل کر رہا تھا اس رخ میں میں تھوڑا پھر پھرنا ہے گا پھر امام حیثیت ہے آپال شریف کا مہینہ کردار شریف آپ کی آزم و شان اور مناقب کم پیار کیا جاتا ہے فقیر نے انتخاب کہ تسلسل میں میں توجہ ہے قنال اور گیا الجمعہ ہے توجہ توجہ ہے اور اقبال صاحب جاگو جا پیار بولو سبحان اللہ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 جو ہے روسر نور بیان مشین روجیا میرے اللہ تعالیٰ کرتے اور پاپ کر دے پتا لگیا پر پڑھان مقصد اور بھیا کمانا نہیں ہوتا دل دماغ پاک کرنا ہوتا ہے اب علی محمود کتاب کتاب دی تعلیم دے تلاوٹ بھی کرتے ہیں چھے مانی نے, اور بھی دے نے پاک تو دے اندر سو, سو رب نے فرمایا اصا اپنے رسول فیضان دن ترکیت بنان واسطے دو گروا بنیاد ہے ذرا یہ قابو کرنا ہے کنے گروہ والے کھلے آئے بولو کنے گروا والے بولو کنے گروہ ولے رب بولنے تو فیق دے کنے گروہ ولے تو پہلا مشین کون؟ انفرد انفرد کے فات, فات. لم آئے نہیں، آئے نہیں. رب دا قرآن فرماتا ہے. یار. علم دا فیض, فیض. من دو گرواں نے فیض لیا اے. ایک گروہ کیڑا ہے حالے تک آیا نہیں ہن سونے کن کون نے جا حضور دے صحابہ تو جو گل پڑھنا نہ جانضور اکثر ہے کہ میرے نبی نے اپنی نگاہ لا بس تھوڑی چیز ہے مگر ہے بڑی جی مرد کو ہے جہاں ہال تک صحابہ نہ لیا نہیں ہال تک پتا لگا سابا تے وہ صحابہ تو پا دے وہ صحابہ داون کے و سجنہ جدو اے آیت نازل ہوئی روایت تراد گئے مراد ہاں آخری ہوئے تم کون تو جو مراد کون نے سنو یہ تم کون ہزور پاک مدری تاجدار وسلم آپ سرکار نے نظر پھیری حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے سن حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے سن ہزور نے کنات رکھا نے فرمایا، لو من فارس فرمایا، حضور نے فرمایا، حضرت نہ فارسی دی رکھا آپ کی کانڈ رکھا فرمایا فرمایا ایک بندہ فارسی حضرت سلمان فارسی اولادوں ہوئے گا اگر ایمان اگر علم ایمان، اگر ایمان اگر علم علم آسمان کے ستارے آنال بھی لٹکیا ہوئے گا ہوگا علم ایمان لے آئے گا لے آئے گا محسوس ہوتا ہے ہزور پان کردر فارسی والی مگر آنا ہے وہ کول نہیں سلمان فارسی نے حالے تک آنا ہے وہ سجنا ادھر دنیا جانتی ہے چاہے چلان ایتنی مکی ہو سارے پورے زور نال فرمے نے اشارہ امام اعظم ابو حنیفہ بلسی امام اعظم ابو حنیفہ بلسی در ویخنا سجنا شریعت چار امام نے حدیث امام نے چار امام کیڑے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافی حضرت امام احمد حنبل چار شریعت امام ہو گئے چھ حدیث سے امام نے امام بخاری امام مسلم جل میں علمیا ہے جڑا سلیمان فارسی نسل ہوا سوائے امام اعظم ابو حنیفا ام امام شافی مدینے حضرت حضرت امام, ام امام شافی مکے حضرت امام ا حضرت امام احمد حمل اندر. ام ام بخاری اندر. ام ام مسلم اندر حضرت امام ترمز حضرت امام نے سائی نسا حضرت, ام جا جا جا حضرت ام ام امام در حضرت امام ابو دبو سچستان کو تجہ نظر نہیں آئے گا جرا فارسیاں پیدا ہوا ہوجنا درویش یہ بندہ جنہوں دی بشارت میرا مدینے کا تاجدار دے گیا سجنا ایک روایت سناواں اگر حوالے دیا رب کیسم کتارا نہ چھوڑنا گل مضبوط ہے سجنا کھوتیا نو کی پتا ہو گلکند و زمانے جدید آسمان آسمان وہ جہاں سنتے تھوک سکے گا آدھے منہ تنی ہے جہاں ان بارے بکواس کرے گا آدھے منہ تالت پہنی سنو بڑی گلا کھولن والی نے گور نال میری گل سی میں ساری لگیاں پر ایک ہو روایت بن ثابت بن سوتی نے کلما پڑیا کو فیض کی حضرت جناب زوتی اے حضرت مولا مشکل کشان دے کلوکشن بیٹھے نہ لے سناب دے سے سن. ایک ورہ غور لفظوں سے توجہ کرے آجے بڑا باریک, باریک اشارہ ہے ایک ورہ جناب زوتی اپنے بیٹے حضرت ثابت یعنی حضرت امام عاظم ابو حنیفہ دے باپ اور حضرت امام عاظم نعمان بن ثابت بن زوتی جناب زوتی اپنے بیٹے امام عاظم ابو حنیفہ دے باپ چند ایک سال چار سال مولا لی وارگاہ نے جڑیاں پردے چک کے حقیقت ویکدیا نے لوہ محفوظ پڑدیاں نے جناب حضرت امام اعظم منیفا حضور اے میرے پتر دعا کرو مولا علی دعا دا انداز کیا مولا علی نے فرمایا ربارگاہ رب اولاد برکت فرما فرما فرما فرما فرما سجنا ادر چھوٹا جا بچہ ہو بالا نو تو دعوی حالے تک اولاد ہوئی نہیں اولاد دی برکت دی دعو اولاد برکت دیا مولا دی اولاد برکت رکھ دوان بھی ہونا یا یعنی ہونا شادی بیاہ ہے مرسو بات سلسلہ حدرتی مامیا تو ببو ہنی فرحمت اللہ گرامی مولا ابو ہے اور میرے ابو علم دنیا کے میرے دادا دعا ماحول مشکل کر گیا या, या, या, या, या, या, या। تفصیل میں کلام تو کراگ اگلی بار مگر ایک گل چھوٹی حضور نے کیا فرایا بند ستار ہی لیا اشارا جی یار بڑی دور بڑی دور دیتے بڑی گال کی تو بڑی اچھی گل کی مطلب آدھ گیچی ہوتی ہے نا ہوندی ہے بندہ جم کا لہ کے لے کے آ جن نے بڑی گہری گل ہے بڑی باری <سلام> <سلام> گا دے جتے دا دماغ پڑے گا جاگد اندر کی ختم کر دیا بقایا گلا اگلی باری ہون گیا آپ <سلام> سرکار بیٹھے سن ایک بندہ آ گیا آپ کے تلامزہ شگرد بھی بیٹھے تھوڑی جی باریک بات آ کے آدھا سونے یا دو آپ نے سیر پکڑ لیا کی نہیں گل سمجھ جی کر سمجھنی تمجا گیا خیال تھی سمجھ ہو گے بابے آدمی گربتی شکر نے سیر پکڑ لیا کی گل کر گیا سوال اللہ کما بارک بار لا ولا اللہ تعالیٰ انج برکت دے میں لا لا دیتی آپ نے فرمایا آمین بندہ ٹور گیا شکر دا تو سمجھائیے نہ سوال کی سمجھ آئیے نہ آخری جی سنیا جی اتھائی پڑھو یا تو لاہے بات انج پڑھنے آدیس آن؟ آیا اتھا ہی یا تو لا ہے سالا وا تجاتے ات ہی وسالابے و تجیبات دوسری روایت کا ہے اتائی ہے آپ نے فرمایا انہیں میرے کو پوچھا بے زور اتھایات ایک واؤ والا پڑھنا ہے یا دو وا والا پڑھنا تو لاہ وسالا بات تو ایک ماؤ والا اتیا تو لاہ <سلام> وسالواد بتات دو با والا پرن ہے کہ میں آخیا ابھی دو با والا پر بہت اچھا ملے گا ئی کہ کوئی نا ہز آ گئی دعا دیتی اللہ تعالی برکت دے بلا برکتیا بلا گر بیا لا شرکیا بلا گر بیا ان مشرق ہے نہ مغرب ہے یہ جیتون جہاں بوٹا ہے رب نے ای برکت دیتی نہرگ مشرق نہ نہ مشرق مولا رب درخت نہ ابو نہ مشرق نہ جی ہر بندے کا زیر نہیں بول سکتا زیر پہن جائے گا میں نہ چلو نال سوکی گل سنا کے گل مکا دینا آپ سکار کے استاد سن حضرت سلیمان احمد مہرانی اللہ تعالی سر سال مسئلہ کرنا ہونا مسلے کی اگلی بار بیان کرا میں کرنا ہونا ایک بار انج ہوا آپ کی جی گھر والی حدرت امام آمش کی جگڑا ہو گیا پڑھا میرا دماغ مدا ہوا ہوں میں بیٹھی ہونی جا جی تجر تک میرے گل نہ تین تلا بی جل کی ایسے خوش ہوئی آدمی چلو جی میری جانتے چوٹے گی نا آ سارا پڑھائی سے مسروف رہتا چلو جا کے بولوں گی نہ ہی بولیں گی نہ رات گزری نہ بیوی تو بڑی پکی ہو گیا آپ بڑے پریشان ہو گئے بیوی تھی مارے ہوں سوچی جان آپ نے چار لکھ آدیس نے سارے دماغ کمایا بڑی آدیس نے کتابیں لگی حال نہ لگا پھس بچھ سال آپ ٹھیک امام اعظم بونی پادوا دیتے میںرائے ترائے تلاک ہو گیا میں آ گیا گل نہیں کرتی جدو گل نہیں کرتی ترائے ہو جاتا پکی ہوئی کچھ کر بی سرکارو آدھا سامان تو میری میرا سامان دیو میں چلی ہوں گئی آپ سر پکڑ کے بیٹھے یار تلاک تھی فجر دی جان آ گئی نے دروازہ حضرت ادرتی مامیا مشور ہے حضور کو گل بات ہوئی مٹی سوا ہے. فرما گالت ہوئی ہزور بھی گل تو ہوئی ازانا تو, تو بعد ہوئی ازانا آئیے ہزور وقت پہلے ادان آئی نے ہی نہیں ہونی ہزور نے وقت تو پہلا ہی ادان پڑ دیں ہاں موجن نے میرے کو ادان پڑھی گئی فضر کا وقت نہیں ہوا پرواز مان گیا بو ری ورگیاں بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ کی اندر کا اللہ تعالیٰ فرمائی آ جائے